الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سیجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ستر آیات کی تصحیر مکمل ہو چکی تھی سترمی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کافر کا تذکرہ فرمایا جس نے توبہ کرنے کے بعد ایمان لانے کے بعد اپنے آمال کی اصلاح کی تو اللہ تعالی اسے انام عطا فرمائے گا کہ اس کے تمام برائیوں کو مٹایا نہیں جائے گا کہ اس کو بالکل ختم ہی کر دیا جائے بلکہ یہ انعام دیا جائے گا کہ اس کے تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا اور وہ پھر فرق بس اتنا ہوگا کہ پہلے وہ بائیں ہاتھ کے میں لکھ لکھے تھے اب دائیں ہاتھ جانب آ جائیں گے وکانہ کانا مح و اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے آگے شاید فرمایا کہ ممن تابا اور جو شخص توبر صالحا اور اس نے نیک عمل کیے فن ہوں تو بے وہ یتوگو رجوع لایا یا اس نے رجوع کیا متاثر کرنا ایسا رجوع کرنا یعنی اس نے رجوع رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا رجوع کرنا کہ جیسا کرنا تو تو معلوم یہ ہوا تو توبہ کرنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا کیونکہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اللہ کی نا فرمانی رائے فرائے فرمانی کی اس نے اب توبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس مقام پہ رجوع کر رہا ہے اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے اللہ تبارہ کا وطالعہ سے گویا کہ دوبارہ ایک معاہدہ کر رہا ہے کہ میں تیری فرما برداری کروں گا گناہوں سے بچوں گا اور شیطان اور نفس کی بات نہیں مانوں گا تو یہاں مل رجوع یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان کے اعمال میں تبدیلی واقع ہو ایسا نہ ہو کہ زبانی توبہ کی ہے جیسے ہم کان پکڑتے ہیں ہمارے بھائی لوگ خصوصا جب جب وہ گاڑی چل... جب وہ گاڑی چلانا شروع کرتا ہے تو بیٹھ کے یوں کان میں دو چار ہاتھ لگائے گا اس کے گانے چلا دیں گے تو یہ پتہ نہیں کیسی ان کو کس نے ترغیب دی ہے کہ صرف کان پکڑ لو تو تمہاری توبہ ہو جائے گی سارے گناہ بخشے جائیں گے یہ جو نیا کر رہے ہیں, نیا ہوگا تو یہ ایک احمقانہ خیال ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اگر آدمی توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن یوں کرنا کہ اس طرح زبانی توبہ کرنے کے بعد یا دل میں پختہ ارادہ کرنے کے بعد کیا آئندہ نہیں کروں گا پھر آدمی گناہوں میں ملوث ہو جائے یہ قطع اللہ نے شاہ فرمایا اللہ نے شاہ فرمایا کہ جس نے توبہ کیا اور پھر نیک عمل کیے تو اس نے ایسا رجوع اللہ کی طرف رجوع کیا جسر رجوع کرنا چاہیے کہ یہ ہے رجوع اصل میں تو کہ انسان نہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو بلکہ جو اس مائل ہونے کا حق ہے وہ حق بھی ادا کر دے مزید ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہا ہے ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں لہٰذا فرمایا ولدین لا یشون زورا اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی, تو جھوٹی گواہی, تو جھوٹی گواہی نہ دینا یہ بھی بہت ہی بہترین ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں کا خاصہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے وعضہ مرو بالغوی مرو کی اور جب وہ بہودہ کسی بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ گزرتے تر جاتے ہیں تعظیم کے ساتھ عزت کے ساتھ نکل جاتے ہیں وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں تو یہاں دو باتیں بیان فرمائیں ایک جھوٹی گواہی سے بچنا دوسرا اگر کہیں کسی مقام پر کوئی بےودہ کام ہو رہا ہو تو وہاں نہ ٹھہرنا دونوں میں تھوڑا تھوڑا کلام کرتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں دالت دالت دالت ات میں جھوٹے گواہی دینا یہ تو بیچارے بہت ہی بڑی بدبختی کے اندر انسان گرفتار ہیں کہ عدالت کے باہر ہی آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے کہ اگر آپ ان سے جھوٹی گواہی دلوانا چاہیں تو سو پچاس روپے دے دیں ان کو ہزار روپے دے دیں تو وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر عدالت کے اندر جھوٹی گواہی دے دیں گے ان کا تو انجام کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ چند ٹکوں کے لیے آج جو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کو معمولی سمجھ رہا ہے کل اگر اللہ ناراض ہوا تو کتنے ہزار برس جلے گا کتنے ہزار برس اس کو سخت عذاب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اگر بہت زیادہ ناراض ہو اللہ نہ کر ایسا نہ ہو کہ جب اتنا انسان سخت دل ہو جائے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولنا بھی اس کے لیے معمولی ہو جائے تو اس کا ایمان سلب ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ بے ایمان مرے کافر ہو کر مرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں چلا جائے تو آج چند ٹکے کمانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے انسان اتنا بڑا گناہ کبیرہ تو کر رہا ہے لیکن کل اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو پھر اس کو پتہ چلے گا اور ایسے حضرات جو خالص حرام کما کے اپنے بیوی بچوں کو خواہشوں پیدا کرنے کی کوششنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں گھر والوں کی طرف سے راحت نہیں ملتی ہے ضمیر کی ملامت تو ساری زندگی ہے ہی ہے پھر اولاد نافرمان فرمان کیونکہ جس کے خون اولاد شامل ہو جائے وہ اولاد فرما بردار نکلے بہت ہی کم ہوتا ہے ورنہ پھر یہ اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ڈرنا چاہیے تو ایک تو ہے پلاور جھوٹی گواہی دینے والے اور بعض اوقات ہمارے عام عام لوگ بھی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں کسی دوست کو بچانے کے لیے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا والد صاحب سخت ہیں تو بھائی بہن کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں جھوٹی نہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہ سب حرام ہے گناہ کبیرہ ہے بہت کم ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے وہ بھی وہاں پر جہاں پہ ضرورت شرعیہ متحقق ہو تو اس لیے کبھی ایسا معاملہ ہو کہ جھوٹی گواہی کی ضرورت پیش آئے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہاں بہتر ہے جھوٹ بولنا کہ مثلا بہت بڑا فطرت میں اس صورت میں بھی پہلے آپ کسی مستند عالم دین سے معلوم کر لیں کہ بھائی اس مقام سے میرے لیے غلط بیانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے اگر وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں تو پھر بہت ہی احتیاط کے ساتھ بقدر ضرورت غلط گواہی دے سکتے ہیں جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں لیکن ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے تو عباد رحمان کان بچتے ہیں بچتے ہیں اور جب وہ کسی بیہودہ مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں جہاں پہ کچھ غلط کام ہو رہے ہوں تو وہاں ٹھہرتے نہیں بلکہ عزت کے ساتھ نکل جاتے ہیں یا اپنی عزت بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر دیکھیں کسی مقام پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو گالی گلوچ ہو رہی ہو تو اس مقام پر ایک مروت والا شخص کبھی نہیں ٹھہرے گا لیکن ہمیں علی گلو گلوچ ہو رہی ہو تو ہم تماشا بھی بن جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے نہیں چھڑاتے جب وہ لڑ پڑتے ہیں پھر چھڑاتے ہیں اس وقت تک بڑے سکون کے ساتھ دیکھتے رہیں گے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں تو یہ تماشا دیکھنا ایسا تماشا جس میں کوئی گنا ہو رہا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے وہ ماد اللہ اگر یہ ماد اللہ اللہ کوئی حرام کام ہو رہا ہو کسی مقام پر اور کوئی شخص وہاں پہ کھڑا ہو تو وہاں پر لانت وہاں پر لانت نازر ہو رہی ہوتی ہے یہ کھڑا ہونے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اس پر بھی ان لانتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے لہذا کہیں کوئی برا کام ہو رہا ہو کوئی ڈانس یہ وہ ناچ گانا غلط قسم کی چیزیں ہو رہی ہوں کوئی ایسی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں غرض ہے کہ کوئی بھی ایسی یا کوئی ایسی محفل ہے کوئی ایسی گیدرنگ ہے جہاں پر غلط کام ہو رہا ہو گناہ کا کام کوئی بھی ہو رہا ہو تو بہرحال نیک آدمی کو وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی شادی بیاہ ہوتے ہیں ان میں دعوت دی جاتی ہے جاتے ہیں تو عموماً شادی ہالز وغیرہ یا گھروں میں ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے گانے بولنے سے چل رہے ہوتے ہیں تو اب وہاں پر کیا کیا جائے اچھا بعض جگہ عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے سیپریٹ حصے نہیں ہوتے ہیں کہ مرد اس طرف عورت اس طرف ہوں سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں مطلب نگاہوں کہ اگر کوئی عالم دین ہے بڑے مفتی ہیں شیخ ہیں پیر حضرات ہیں ان کے لیے تو اس قسم کی دعوت کے قبول کرنے کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں کہ کیا اگر میں کنڈیشن لگا دوں کہ میں آؤں گا لیکن یہ غلط کام نہیں ہونے چاہیے اور اس مجلس سے یہ غلط کام ختم کر دیے جائیں گے تو, تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں اور یہ کنڈیشن لگا دیں کہ میں آتا ہوں لیکن وہ گانے نہیں ہوں گے اور پڑدوں کے تلاد نہیں ہوگا فلا حرام کام نہیں ہوگا فلا نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو پھر جانا چاہیے تاکہ ان کی آمد کی بنا پر یہ گناہوں کا سلسلہ روکے دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ وہ شخص وہ لوگ نہیں مانیں گے اور دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے اسی گناہ کے موقع پر تو اب یہ جو معظم دینی جو ہوتے ہیں جو دینی علامت ہیں یہ چاہے اس جس مقام پہ بیٹھیں گے اس مقام پہ گانے وغیرہ چل رہے ہو یا نہ چل رہے ہوں یا یہ دور کہیں جا کر بیٹھ جائیں جہاں پہ گانے وغیرہ کی آواز نہیں آ رہی دور کرنا اس قسم کی, کی دعوت کا قبول کرنا ان کے لیے شدت کے ساتھ ممنوع ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ اس قسم کی دعوت قبول کر کے اس مقام پہ چلے جائیں گے تو لوگ ان کو دلیل بنا کر ایسے مقام پر جانے میں دلیر ہوں گے تو یہ تو ہے موضوع دینی کا مسئلہ اب آ جائیں عام آدمی کے بارے میں عام آدمی کو اگر دعوت دی جائے تو لازمی بات تو اس کی بات مان کے تو کون بند کرے گا نہیں مانیں گے اب وہ یہ غور کرے کہ دیکھے گا کہ اگر میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے اسی گناہ کے مقام پہ بیٹھنا پڑے گا گانے بازے بھی ہوں گے بدنگاہی بھی ہو سکتی ہے اسی مقام پہ بیٹھنا پڑے گا کوئی دوسرے مقام پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں تو, تو اس کے لیے بھی دعوت قبول کرنا منع ہے منع کر دینا چاہیے کر سکتے ہیں مروت ان آپ جانا چاہیں تو آپ کی مرضی بھارت میں شرعی حکم آپ کو ارض کرنا ہوں ہوں گے یا جائیں گے مروت مرت کا تقاضا ہوتا ہے جیسے مثلاً بیٹی کے سسرال والوں کی کوئی تقریب ہے انہوں نے بلایا ہے اب نہ جائیں تو پھر بیٹی کو بعد میں تانہ زنی ہوگی مجبوری ہو جاتی ہے بعض اوقات تو پھر ایسے مقام پہ آدمی جا کر تھوڑے جیسے پیسے وہاں سے نکل کر کسی دوسری جگہ بیٹھ جائے اور ان کا حصہ نہ بنے تو عام آدمی کے لیے اس کی گنجائش ہوتی ہے جی ذرا توجہ رکھیے گا تو ایسی کوئی بھی محفل جس میں برے کام ہو رہے ہوں تو وہاں پر حتر امکان بچنا ہی چاہیے شادی بیاہ کا مسئلہ یا تقریبات کا مسئلہ تو یہی ہے باقی ویسے جو آپ سے غور و غلط اور ناجائز کا مذاق مذاق فرشتوں کا مذاق آخرت کا جنت کا جہنم کا مذاق عجیب و غریب صورت ہوتی سب کفر ہے اور اسی طرح جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں پر صحیح سمجھ کر سنیں اور ان کو صحیح سمجھیں تو کفر تک بھی حکم پہنچ سکتا ہے تو جب قریب سے گزرنا گزرنے کی اللہ تعالی نے آ, مدح فرمائی کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ ٹھہرتے ہیں قریب سے گزر جاتے ہیں ایسے بےحد مقام پہ نہیں ٹھہرتے ہیں تو جو باقاعدہ پیسے دے کر آ کر بیٹھ رہا ہو آپ اس کے بارے میں سوچ لیں کہ کیا وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو سکتا ہے کتنا وہ قابل مذمت ہے اس لیے حتی امکان بچنے کی کوشش ہی کرنی چاہیے آگے شاد فرمایا انہیں کی, ان کی تاریخ چل رہی ہے اللہ کے خاص بندوں کی کہ ولدینہ ایزا ذک کریات <رَبِّهِم> اور وہ لوگ کہ جب انہیں اور بہرے اور بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے ہیں یعنی کیا مطلب کہ اللہ کے خاص بندے ایک ہماری صورت حال ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں حدیث سنتے ہیں اگر وقتی طور پر قلبی کیفیت تبدیل ہوتی بھی ہیں تو یہ اثر زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے دو گھنٹے یا جو پروگرام چل رہا ہوتا ہے اس پروگرام کے دوران رہتا ہے اس کے بعد ختم پھر ہمارا وہی روٹین ہو جاتا ہے وہی گنا وہی مطلب بے پرواہی وہی ضمیر کی ملامت وہی ناجائز کام وہی مطلب پوشیدہ پوشیدہ جو نصیحتیں ان کو فراموش کرنا یہ عادت پھر بھی ہم پر غالب رہتی ہے اور ہم نقصان کا شکار ہوتے رہتے ہیں اللہ کے مقرب بندوں کی فہرست میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غور و تفکر کریں جب ہم سامنے قرآن پڑھا جائے اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو غور و تفکر کریں غور سے ان کو سنیں اور اپنے قلب میں اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں مزید اللہ نے اشاد فرمایا کہ و اور وہ لوگ جو یقول کہتے ہیں اور اب بنا اے ہمارے رب حب لنا من ازواجنا وزر یاتینہ <عَيُن> اے ہمارے رب ہمیں ہماری زوجوں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے فرما ذریعے اور اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما مراد یہ ہے اس دعا میں یہ حکمت پوشیدہ ہے وہ ایک وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی ایسے اہل خانہ عطا فرما ایسے زوجا فرما ایسے بچے عطا فرما جو تیرے فرما بردار ہوں نیک ہوں پرہیزگار ہوں دینی کام میں ہم سے تعاون کرنے والے ہوں صبر و تحمل کرنے والے ہوں کیونکہ ایسے ہی افراد آنکھوں کے ٹھنڈک بنتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ معاملہ دوسرا ہو اولاد نافرمان فرمان ہے گناہوں کے اندر لگی ہے زوجہ ایسی مطلب الٹے سیدھے کام کرنے والی ہے تو پھر تو یہ ایک ناسور ہے ایک زخم ہے جو اندر اندر انسان کو کھاتا رہتا ہے تو یہ بھی ایک ضروری ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ دنیاوی اگر کوئی نعمت بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس میں اقربی فائدہ ہی پیش نظر ہوتا ہے لہذا پیسے کے لیے دعا کرنا عزت کے لیے دعا کرنا چاہیے وہ لوگ یہ بھی وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بنا دے ہمیں پرہیزگاروں کا امام اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقرب بندے امام بننے کی خود خواہش کر رہے ہیں امام سے مراد امام مسجد نہیں بلکہ رہنما بنا دے ہمیں اور کس کا متقین کا اچھوں کا ہمیں پیشوا بنا دے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اہل ہو کسی منصب کا رہنمائی کا یا کوئی بھی منصب ایسا ہو کوئی بھی ایسا عہدہ ہو جس کا وہ مستحق ہے تو اس کے حصول کے لیے دعا کرنا شرم ممنوع نہیں ہے اللہ مقان مقام مدح میں ذکر فرمایا ہے لہذا اگر کوئی رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہو اچھا عالم دین ہے مفتی ہے ظاہری باطری گناہوں کی اچھی اس کو معرفت ہے اور دوسروں کے ذہن کو وہ گناہوں سے ہٹا سکتا ہو تو اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالی مجھے لوگوں کا امام بنا دے رہنما بنا دے اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کوئی حکومت کا لالچ استحماع نہیں چلائے گا اسی پر ہوں گے ٹھیک اگلے پروگرام میں واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین